بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بالصلاه والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حاضر ہیں سلسلہ احکام قران میں اس سلسلے کے اندر قرہ مدید فقہ نے کی ان آیات کو شامل سلسلہ کیا جاتا ہے کہ جو کسی نہ کسی حکم پر مشتمل ہیں گزشتہ سلسلہ میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کو شامل کیا تھا یعنی پچھلا سلسلہ تو سپیشل سلسلہ تھا جو گیارہویں کے تعلق سے ہم نے کیا سے پچھلا جو سلسلہ ہوا تھا اس میں ہم نے آیت نمبر 125 کو شامل کیا تھا آج آیت نمبر 126 کو شامل کر رہے ہیں سورہ بکرا کی آیت نمبر 126 اگرچہ کہ ہم تسلسل سے سا ساری آیات نہیں لیتے جیسا کہ میں نے نرس کیا بلکہ ان آیات کو شامل سلسلہ کرتے ہیں کہ جو حکم پر مشتمل ہوتی ہیں قومی مجید فرقان حمید کی جو آیات ہیں وہ کئی مختلف طرح کی ہیں بعض وہ ہیں جو اخبار اور واقعات پر مشتمل ہیں بعض وہ ہیں جو امثال پر مشتمل ہیں بعض وہ ہیں کہ جن کے اندر اللہ تبارک وطالعہ کی تعریف و توصیف اور ثنا بیان کی گئی ہے اور کچھ آیاتیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ تبارک وطالیہ نے بندوں کے لیے بہت سارے احکام بیان کیے ہیں آج اس آیت کا انتخاب کیا ہے اس آیت مبارکہ میں بھی چند احکام موجود ہیں آئیے سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کی تلاوت سنتے ہیں قرآن کی راشنی وَالدَّخِذُ مَِّ قامِ إبرهِي مَ مُصََّ وَهِدنَ إِلَ إبْراهِيمَ, إبراهيم وَإِسماعلَ أَن قَهِرَ بَيتَ للِطَّائِ فينَ وَعَكِفِي سجود اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجا اور امان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور احتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے مسکرائے تو مرکہ کے تین حصے ہم نے کیے ہیں یعنی تین مرکزی مضامین اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں پہلے جو ہے خانہ کعبہ کے تعلق سے گفتگو کی گئی ہے حرم کے حکم کو بیان کیا گیا ہے دوسرے حصے میں مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانے کا حکم موجود ہے تیسرے حصے میں مسجد بیت الحرام کو کہ جو آقام ہیں وہاں طواف کرنا وہاں اعتکاف کرنا وہاں نماز پڑھنا اس کو بھی بیان کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ اصل بیان یہ کیا گیا ہے تیسرے حصے میں کہ مسجد حرام شریف کو صاف رکھا جائے تاکہ طواف کرنے والے آسانی سے طواف کر سکیں احتکاف کرنے والے اعتقاف کر سکیں نمازیں پڑھنے والے خوشو اور خضو کے ساتھ نمازیں پڑھ سکیں پہلے حصے کے جو مضامین ہیں آئیے دیکھتے ہیں پہلے حصے میں ہم کن نکات پر گفتگو کریں گے کی آیت مبارکہ کے پہلے حصے کے زمین میں زیر بحث لائے جانے والے نکات نمبر ایک کعبہ شریف کے مشابہ ہونے سے کیا مراد ہے نمبر دو حرم مکہ مکرمہ کے امن والا ہونے سے کیا مراد ہے سلسلے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلطی ہو تو ہاتھوں ہاتھ اضالا ہو جاتا ہے یہ لفظ مشابہ نہیں ہے مصابہ ہے سے غلطی سے جو ہے وہ اس کا تلفظ شین پڑا گیا اس پر میں ہوں. لفظ مصابہ خانہ کعبہ جو ہے اللہ تبارک تعالی نے اس کے متعلق اشاعت فرمایا اس جال البیتا مسابۃ الناس کہ اللہ تبارک تعالی نے خانہ کعبہ کو مصابہ قرار دیا ہے وہ امنہ اور امن کی جگہ مسابہ کہتے ہیں ایسی جگہ کو کہ جہاں پر لوٹنا پڑے یعنی رجوع کرنا پڑے بار بار جہاں لوٹا جائے اس جگہ کو مسابہ کہتے ہیں اللہ تبارک تعالی نے یہاں پر در حقیقت بیت اللہ شریف کے فضائل کو بیان کیا ہے کہ بیت اللہ جو ہے خانہ کعبہ جو ہے ایسی جگہ ہے جہاں بار بار پلٹا جاتا ہے متوجہ ہوا جاتا ہے رجوع کیا جاتا ہے اس کا ایک حال تو ہم نماز میں دیکھتے ہیں کہ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا کر نماز پڑھتے ہیں دوسری جو دوسرا جو توجہ کا معاملہ ہے وہ اس تعلق سے درپیش آتا ہے کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کی زیارت کر کر آ جائے بار بار اس کا دل جو ہے وہ اس جگہ پر دوبارہ جانے کو کرتا ہے اور جو نہیں گیا وہ تو بہرحال کری رہا ہوتا ہے اور اس کی تڑپ ایک اعتبار سے جو زیارت کر کے آ چکا ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے تو یوں اس اعتبار سے کعبہ شریف جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے مسابہ قرار دیا یعنی ایسی جگہ جہاں انسان بار بار رجوع کرتا ہے بار بار اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بار بار یہ چاہتا ہے کہ میں وہیں رہوں تو یقینی طور پر ہمارے جو رخ ہیں فزیکلی نماز میں کعبہ شریف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ہمارے جو جسم ہیں آ, فزیکلی وہاں جا کر حاضری رہتے ہیں اور ہمارے جو خیالات ہیں ہماری جو توجہ ہے ہمارے جو دل کی جو گمان ہیں اور دل کے جو جذبات ہیں بلا شبہ خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوتے رہتے ہیں اور جب بھی تسکہ چڑھتا ہے جب بھی ذکر آتا ہے آ, آج کل بھی جو ہے اعلان ہو چکا ہے کہ حج کے فارم جلد ہی بھرے جائیں گے اور اس کی تیاری شروع کر دی جائے تو خانہ کعبہ کی ایک عظمت ہے کہ دل اس کے طرف ہمیشہ متوجہ رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو اس حصے میں یہ بیان فرمایا دوسری بات یہ بیان فرمائی و امنا ہم نے اس جگہ کو امن کی جگہ قرار دیا ہے نہ صرف خانہ کعبہ کو نہ صرف مسجد الحرام شریف کو بلکہ مسجد الحرام شریف کے گرد جتنا بھی وہ حصہ ہے جس کو حرم کہا جاتا ہے یعنی مسجد الحرام شریف کے گرد کئی کلومیٹر کا علاقہ بن جاتا ہے کسی طرف سے کم ہے کسی طرف سے زیادہ ہے مسجد عائشہ شریف کی طرف سے کم ہے بقیہ ایسو کی طرف سے زیادہ ہے تو جو حرم ہے آ, اس حرم کے آکام کو بھی اس حصے میں گویا کے بیان کیا گیا ہے اور یہ قرار دے دیا گیا کہ بیت اللہ جو ہے اللہ تبارک تعالی نے اس کو امن کی جگہ قرار دیا ہے امن کی جگہ قرار دیے جانے سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر قتل و غارت نہیں ہو سکتی قتل و غارت دیگر جگہوں پر بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے یہاں بدرجۂ اولا جائز نہیں ہے اسی طریقے سے وہاں شکار تک جائز نہیں ہے اور اللہ تبارک تعالی نے حرم کے اندر یہ عظمت رکھی ہے علماء نے لکھا کہ وہ درندے کہ جو شکار کے پیچھے دوڑنے میں مصروف رہنے میں معروف ہوتے ہیں یا شیر ہو گیا یا بیڑیا ہو گیا اگر وہ حرم میں آ جائیں تو وہ بھی حرم کی تعظیم کی وجہ سے شکار کا پیچھا نہیں کرتے اس لیے کہ سرزمین حرم جو ہے یہ امن کی سرزمین ہے وہ مقدس سرزمین ہے جہاں پر علماء نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی فرار آدمی بھی آ جائے جس کی تلاش میں حکومت ہو پولیس ہو تو اسے بھی یہاں امن مل جاتی ہے اسے یہاں گرفتار نہ کیا جائے بلکہ اس کا دانہ پانی بند کر دیا جائے تاکہ اس دانہ پانی بند ہونے کی وجہ سے وہ یہاں سے نکل جائے تو حرم جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے امن کی جگہ قرار دیا ہے اور مکہ مکرمہ کا جو حرم ہے یہ سارے احکام اس کے ساتھ خاص ہیں یہاں وہ احکام اس سرزمین پر جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں وہ احکام مطلب کہ ایسے ہیں جن کی پابندی کرنا ضروری ہے جو کسی اور جگہ سے متعلق نہیں ہے تو یقینی طور پر اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ٹھکانہ قرار دیا اس گھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظمت بخشی کہ اس کی برکت سے جو اس کے ارد گرد میلوں کا علاقہ ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف بخشا اور اسے حرم قرار دیا اور اسے امن کی جگہ قرار دیا دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں دوسرے حصے کے اندر کون کون سے نکات ہم زیر بحث لا کر گفتگو کریں گے آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں آئے مبارکہ کے دوسرے حصے کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات نمبر ایک مقام ابراہیم کسے کہتے ہیں نمبر دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان یہ ہے کہ ان کی موافقت میں کئی آیات نازل ہوئیں نمبر تین مقام ابراہیم کے سامنے کون سی نماز پڑھنے کی تاکید ہے نمبر چار اس آیت مبارکہ سے انبیاء و صالحین کے آثار مقدسہ کی اہمیت پتہ چلتی ہے مقام ابراہیم کسے سے کہتے ہیں مقام ابراہیم ان پتھروں کا نام ہے یا اس پتھر کا نام ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ نبینہ ولی سات السلام کے مبارک قدم جو ہیں وہ مبارک قدم کے نشانات موجود ہیں یعنی yani جب حضرت ابراہیم علیہ نبینہ ولیسات وسلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اس پتھر پر تو اس پتھر پر آپ کے قدم مبارک جم گئے پتھر نرم ہو گیا آپ کے قدموں کے برکت سے اور آپ کے قدموں کے نشان اس پر چھپ چکے ہیں انگلیوں کے نشان موجود ہیں اور وہ پتھر خانہ کعبہ کے سامنے مطاف میں جہاں طواف کیا جاتا ہے اس جگہ پر رکھا ہوا ہے اور وہ اتنا عظیم پتھر ہے کہ صدیاں گزر گئی آج بھی وہیں موجود ہے مقام ابراہیم ہے کیا مفسرین نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس کے واقعوں کو بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ صلاحت نب واللام خانۂ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور دیواریں اونچی ہو گئی تو انہوں نے حضرت اسماعیل علاء نبی علیہ السلاط السلام کو بھیجا کہ جا کر کوئی بڑا پتھر لے کر آئیں تاکہ اس پر کھڑے ہو کر دیواریں مزید اونچی کی جا سکیں حضرت سیدنا اسماعیل علاں نبی علیہ صلاۃ السلام جبل ابی قبیث پہاڑ کی طرف جاتے ہیں راستے میں حضرت جبل امین مل جاتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت آدم علاء نبی علیہ السلاط السلام کے ساتھ جنت سے دو پتھر نازل ہوئے تھے حضرت سیدنا ادریس علاء نبینہ ولیس والسلام نے ان دو پتھروں کو طوفان نوح کے نقصان سے بچانے کے غرض سے جبل ابی کبیس پر دفن کر دیا ہے حضرت جبریل امین ان دو پتھروں کو نکال کر دیتے ہیں فرماتے ہیں جو چھوٹا پتھر ہے یہ خانہ کعبہ میں نصب ہوگا اور جو بڑا پتھر ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کے تعمیر فرمائیں یوں حضرت جبریل امین سے دو پتھر لے کر حضرت سیدنا اسماعیل عنا و علیہ صلاحت تشریف لے آتے ہیں اور اپنے والد ماجد سے ارد گزار ہوتے ہیں کہ اس طرح حضرت جبریل امین نے پیغام دیا ہے چنانچہ ایک پتھر خانہ کعبہ میں نصب کر دیا جاتا ہے اس وقت یہ پتھر سفید ہوتا ہے اجلا ہوتا ہے اور یہ پتھر کالا نہیں تھا اجلا پتھر تھا اور اس پتھر سے یعنی حجر اسود سے اتنی روشنی نکلتی ہے کہ جہاں جہاں اس کی روشنی گئی وہ وہ حصہ حرم قرار دے دیا گیا ابھی جس حصے کو ہم زیر بحث لا کر گفتگو کر رہے تھے کہ حرم کیا ہوتا ہے تو اس حصے کے کا پس منظر یہ ہے کہ جہاں جہاں تک حجر اسود کی روشنی گئی تو وہ علاقہ جو ہے وہ روشن ہو گیا منور ہو گیا اور رفتہ رفتہ حضرت اسود جو ہے وہ سیاہ پڑتا چلا گیا یہاں تک کہ اس پتھر کا جو نام ہے وہ اسود پڑ گیا یعنی کالا پتھر دوسرا جو پتھر تھا اس پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ صاحب السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے ہیں اور وہ پتھر گویا کے لفٹ کا کام کرتا ہے جب جب آپ اس پتھر پر مطلب کہ چڑھتے دیواریں بلند ہوتے جاتی تو پتھر بھی زمین سے بلند ہوتا جاتا مزید بلند ہوتا جاتا یہاں تک کہ جتنا آپ نے چاہا پتھر اتنا بلند ہوتا گیا بغیر کسی سہارے کے اور اس نے لفٹ کا کام دیا اس پر آپ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اس پر مطلب کہ چڑھ کر تو اس پتھر کو اس اعزاز سے بخشا گیا اور اس اکرام سے بخشا گیا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے مبارک قدم جو ہے اس کے نشان چھپ گئے اور وہ پتھر نرم ہوا اور آپ کے قدموں کے نشانوں کو بھی لیا اور جو قدم مبارک ہے اس کی جسامت اس کے اندر پوری چھپ گئی مفسرین نے تین موقع بیان کیے ہیں کہ تین موقع پر آپ نے اس پتھر کو استعمال کیا ایک مرتبہ آپ کسی کام سے گھر آئے تھے اور اس پتھر پر پاؤں رکھا تھا اس موقع پر آپ اس پتھر آپ نے یہ پتھر استعمال کیا دوسرا خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے یہ پتھر استعمال کیا تیسری مرتبہ آپ نے اس وقت استعمال کیا کہ جب آپ اس پتھر پر چڑھ کے جبلے ابھی کبیس پر کھڑے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو خانہ کعبہ کے لیے بلایا یعنی خانہ کعبہ کے طواف کے لیے بلایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اعلان تھا جو کرنے کا کہا گیا تھا آپ نے اعلان کیا جو شخص زندہ تھا دنیا کے کسی بھی حصے پر مقیم تھا اس شخص نے جو ہے یہ اعلان سنا اور یہ اعلان ہر جگہ آپ کی آواز گئی اور جو ماں کے پیٹ میں تھا اس نے بھی اعلان سنا جو عالمی اروا میں تھا اس نے بھی اعلان سنا اور جس جس نے لبے کہا اس اعلان پر اسے بیت اللہ کی حاضری ضرور نصیب ہوگی تو یہ مبارک پتھر نصب پر دیا گیا خانہ کعبہ کے سامنے اہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیارے علی علیہ السلام کی بارگاہ میں ارض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ عرض کر رہا ہوں یہ پتھر یہاں موجود ہے اتنا عظیم پتھر ہے کیوں نہ اس پتھر کو ہم جائے نماز بنا لیں اس کے پیشے کھڑے ہو کر اس طرح نماز پڑھیں کہ خانہ کعبہ اور ہمارے درمیان یہ پتھر موجود رہے نبی اکرم علیہ حساط السلام نے ارشاد فرمایا مجھے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی یعنی غروب نہیں ہوا تھا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہو جاتی ہے جو آج ہم نے سلسلے میں شامل کی ہے اللہ تبارک وطالیہ اشاد فرماتا ہے و تخزوم مقام ابراہیم مسلح اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو علما نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو فضائل بیان کیے ہیں اس میں سے ایک فضیلت یہ بیان کی ہے کہ متعدد مواقع پر حضرت سیدنا ابراہیم خلی اللہ, علی نبی اللہ علیہ نبی نولی صاحب نے کسی چیز کو پسند کیا اور خواہش کا اظہار کیا کہ کاش یہ معاملہ یوں ہو جاتا اور اللہ تبارک و نے آپ کی رائے کی جو آپ کی رائے ظاہر ہوئی اسی اعتبار سے آیت نازل فرمادی حکم نازل فرمادی اور اس طرح کی متعدد آیات ہیں جو کہ حضرت سیدنا عمر فاروق ردی اللہ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئیں علماء نے علوم تفسیر کی کتابوں میں ان آیات کو جمع کیا اور قبلہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا ایک رسالہ پورا اسی عنوان پر آپ اردو میں آپ کو مل سکتا ہے ان کا ایک رسالہ میں نظر سے گزرا تھا اس کا نام شاید یہی تھا موافقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عمر فاروق ردی اللہ عنہ کے دل میں ایک خیال آیا اور اس کے مافق آیت مارکا نازل ہوئی یہاں سے حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آثار مقدسہ سے بہت زیادہ نسبت تھی آپ نے یہ تو سنا ہوگا بہت سارے لوگوں سے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حجر اسود میں تجھے نہ چمتا اگر نبی اکرم علیہ صد میں نہ چما ہوتا لیکن یہ روایت جو ہے وہ جو میں نے عرض کی ہے یہ روایت آپ نے شاید نہ سنی ہو تو حضرت سیدوں میں فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو آثار مقدسات سے محبت تھی جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے اثار ہیں اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ پتھر جو ہے وہ ہمارے اور کعبے کے درمیان موجود ہو اور ہم نماز اس کے پیچھے پڑھیں گویا کہ اس پتھر کو ایک عظمت دی گئی تھی ایک تعظیم دینا مقصود تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نازل فرما دیا اب اس پتھر کے پیچھے نماز پڑھنا علماء نے لکھا کہ حالت نماز میں بھی اس پتھر کی تعظیم کرنا ہے کیوں اسے اس کے قریب جا کر نماز پڑھنے کو بابرکت سمجھا گیا ہے اس کے پیچھے جا کر نماز پڑھنے کو مخصوص مواقع پر زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے تو اس سے اس مبارک پتھر کی عظمت کا پتہ چلتا ہے اگر آپ نے طواف کے مناظر دیکھے ہوں وہ لوگ جو خانہ کعبہ کی زیارت کو نہیں گئے ابھی تک اگر آپ نے طواف کے مناظر دیکھے ہوں تو خانہ کعبہ کا دروازہ جس طرف ہے وہاں پر ایک سنہری رنگ کا ایک گولڈن کلر کا باکس نظر آتا ہے آج بھی یہ بکس جو ہے مقام ابراہیم کے اوپر ہے یعنی جو پتھر ہے مبارک پتھر جو جن پر حضرت سیدنا ابراہیم خلی اللہ علی نبینا وط السلام کے مبارک قدم ہیں وہ رکھے گئے ہیں اور اس کے اوپر ایک پلاسٹک کا شیشے کا کور ہے اور اس کے باہر جالی ہے تو اس کور سے باقاعدہ آج بھی غور کر کے توجہ سے دیکھیں تو پتھر نظر آتا ہے اور وہ انگلیوں کے نشانات بھی نظر آتے ہیں یہ تو تھی مقام ابراہیم کی تاریخ اور پس منظر کے آت مبارکہ جو ہے کس موقع پر نازل ہوئی یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے وہ بات یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء ہوں یا نیک بندے ہوں صحابہ کرام ہوں تو ان کے جو آثار ہیں ان سے وابستہ جو نشانیاں ہیں ان کی بھی حیثیت ہوتی ہے ان کی بھی عظمت ہوتی ہے اور ان کی بھی تعظیم ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے دیکھیے آیت مبارکہ میں مقام ابراہیم کو جائے نماز بنانے کا حکم دیا گیا تو جب بھی کوئی شخص طواف کرتا ہے سات چکر طواف کے ہوتے ہیں طواف کرنے والے پر لازمی ہے کہ وہ طواف کرنے کے بعد دو رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر پڑھے دو رکعت تو پڑھنا لازمی ہے اور یہ لازمی ہے کہ دو رکعت پڑھے اب دو رکعت نماز پڑھنا اس پر واجب ہو گیا اور افضل یہ ہے تاکید اس بات کی ہے کہ وہ جو نماز ہے وہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھے تو طواف کی نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا اس کو علماء نے افضل لکھا ہے لیکن طواف کی جو نماز ہے وہ اگر مقام ابراہیم پر رش ہو یا کسی وجہ سے نہ پڑ سکتا ہو تو مسجد الحرام شریف میں کہیں بھی پڑی جا سکتی ہے لیکن افضل جو ہے طواف کی نماز کے لیے یہی ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھا جائے اس کے ساتھ ساتھ علماء نے مقام ابراہیم کو ان مقامات میں شمار کیا ہے کہ جس کے پاس دعا قبول ہوتی ہے بہت سارے مقامات مسجد الحرام شریف میں ایسے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک مقام مقام ابراہیم بھی ہے اس مقام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی کیا ہے پارن نمبر سورہ سور عمران آیت نمبر 96 اور 97 اللہ تبارک و تعالیٰ اشات فلمات اننا اول بیوںکہ تا مبارکوں ہد المین کا پہلا گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت کے لیے بنایا گیا مکہ مکرمہ میں ہے کہ جو کہ ہدایت ہے عالمین کے لیے فی ہی بینات اس کے اندر روشن نشانیاں ہیں مقام ابراہیم اور ان روشن نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے تو اللہ تبارک و نے مقام ابراہیم کو جو ہے وہ روشن نشانی قرار دیا ہے اور مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جہاں پر حضرت سیدنا ابراہیم عل نبینا و علیہ السلاۃ والسلام کے مبارک قدموں کے نشان ہیں تو جو آثار ہوتے ہیں جو انبیاء کی نشانیاں ہوتی ہیں وہ گرائی نہیں جاتی وہ منہدم نہیں کی جاتی انبیاء علیہ السلام سے وابستہ جو بھی چیز ہوگی اس کی تعظیم کرنا ہم پر فرض ہے ہم پر ضروری ہے نبی اکرم علیہ سلاۃ والسلام منہ مبارک آپ کے جسم کا حصہ ہیں آپ کا لباس مبارک اس کو شرف حاصل ہوا کہ اس نے آپ علیہسلاسلام کے دست اقدس کو چھوا ہے نبی اکرم علیہ حسلاط السلام سے منسوب دیگر چیزیں ان سب کی تعظیم کرنا نبی اکرم علیہط السلام ہی کی تعظیم ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اور بھی مقامات پر آثار مقدسہ کا تذکرہ فرمایا ہے ہمارے سامنے ایک مقام اور ہے جہاں پر اللہ تبارک تعالی نے تابوت سکینہ کا ذکر کیا ہے تابوت سکینہ کیا تھا تابوت سکینہ کے اندر حضرت موسیٰ کلی اللہ علی نبی نوال سات السلام کا اصا مبارک حضرت ہارون علی نبی نوسات السلام کی کچھ چیزیں کچھ وہ تختیاں جو طور شریف سے تعلق رکھتی تھیں تو اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں تو تابوت سکینہ کا تذکرہ خود قرآن مجید فقان حمید میں موجود ہے تبھی لائت ہے آئیے وائتوں مبارکہ سنتے ہیں سکین و... أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحفلوا الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسا اور معزز ہارون کے ترکے کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو تو دیکھیے تابوت سکینہ کا تسکرہ قرآن پاک میں موجود ہے اور اس تابوت کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اس تابوت کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے اور جس تابوت میں اور جس جنگ میں یہ تابوت ساتھ ہوتا تھا تو اس تابوت کی برکت سے فتح انہیں ملتی تھی تو آثار مقدسہ جو ہیں ایک بہت طویل چیپٹر ہے اور ایک پورا تفصیلی باب ہے اور اگر حادیث مبارکہ کی طرف نظر کی جائے تو خود نبی اکرم علیہ سات نے ہمیں آثار مقدسہ کی اہمیت کی تلقین کی ہے اپنے عمل کے ذریعے نبی اکرم علیہ سات السلام جب حجت الوداع کے موقع پر آپ نے حلق فرمایا تو اپنے بال مبارک جو ہے وہ تقسیم فرمائے نبی اکرم علیہ ساۃ السلام لاب دہن جب ارادہ فرماتے باہر نکالنے کا وہ زمین پر نہیں گرتا تھا صاحبہ اکرام علیہ اسے لے لیا کرتے تھے نبی اکرم علیہ ساطو السلام کی بارگاہ میں صحابہ آتے اور آپ علی ساطلام کا مبارک پسینہ لے کر جاتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ ساطو السلام کے ناخن مبارک اپنی قبر میں رکھنے کی ترغیب دی اور جاری کی کہ میری قبر میں جو ہے پیارے آکا علیہ السلام کے ناخو مبارک رکھے جائیں ایک صابر رضی اللہ تعالیٰ ہو حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر مجھے عطا فرما دیں بعد میں کسی نے ان کو ٹوکا کہ نبی اکرم علیہ صاحب السلام کے پاس یہی ایک استعمال کی چادر تھی تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس لیے مانگ رہا تھا کہ یہ چادر جو ہے میرے کفن کا حصہ بن سکے اور میں قبر میں اس چادر کے ساتھ جاؤں تو آسار مق... مبارک جو ہیں نبی اکرم علیہ صلاح السلام سے منسوب جو آثار ہیں یقینی طور پر ان کی تعظیم کی جائے گی اور ان کی تعظیم کرنے کی ایک اہمیت ہے ان کی تعظیم کرنا نبی اکرم علیہ سلاط والسلام ہی کی تعظیم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے عمرہ کی چھوڑی چیزوں پر فخر کرتے ہیں بادشاہوں کی چھوڑی چیزوں کو بچا کر رکھتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ علاقوں کو خطوں کو اشیاء کو قلم کو کپ کو نہ جانے کس کی چیز کو بچا کر رکھا جاتا ہے کہ جناب یہ فلاں شخص کی ہے یہ فلاں شخص کی ہے تو ہمارے پیارے آکا علیہ ساطو اسلام تو ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں تو نبی اکرم علیہ ساط السلام سے منسوب جو بھی چیز ہمیں کہیں اس کا معلوم ہو تو اس کی ہم تعظیم کریں گے یہ ہم پر ضروری ہے بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب کیسے پتا چلا یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں ان کی صنعت دکھاؤ ان کا ثبوت دکھاؤ تو بات یہ ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کے بارے میں کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ اس کا ثبوت دکھاؤ کیسے موجود ہے خانہ کعبہ خانہ کعبہ موجود ہے نسل در نسل ہمیں پتا ہے کہ خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جس کا طباف ہوتا ہے افواہ رجال اتنے ہیں کہ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خانہ کعبہ یہ جی مکہ میں نہیں ہے اور یہ وہ خانہ کعبہ نہیں ہے جس کا تذکرہ ہے حدیثوں کے اندر ایسا کہنے والے کو ہر شخص ٹوٹا کرار دے گا تو سینا بسینا جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ خان کعبہ کی جو شہرت ہے یہ متواترا ہے اس کے شہرت سے انکار نہیں کیا سکتا لیکن دیگر جو اشیا کی جو سند ہوتی ہے وہ بھی سینا بسینہ چلی آ رہی ہوتی ہے ہم پر یہ ضروری نہیں کہ ہم اس چیز کی نفی کریں بلکہ اگر ہمیں کہیں کوئی اس چیز پتا چلتی ہے تو ہم, ہمیں چاہیے کہ ہم آ, اور تقریم کا تقاضا اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کی تعظیم کریں اب جیسے ترکی کے اندر استنبول کے اندر ایک جگہ ہے کہ جہاں پر نبی اکرم علیہ ساط والسلام سے منصوب بہت ساری اشیاء رکھی ہوئی ہیں اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ترکوں کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو باقاعدہ مدینہ منورہ سے ان آثار کو انہوں نے لیا جو جو چیزیں چلی آ رہی تھیں اور باقاعدہ ایک ٹرین کی تصویر بھی جو ہے وہ معروف ہے کہ اس ٹرین کے اندر انہوں نے رکھا اور یہ بڑے ادب کے ساتھ اس کو لے کر ان اشیاء کو ترکی منتقل کیا کئی صدیوں تک ان کی حکومت رہی تھی حجاز مقدس پر ہارمین پر تو ان اشیاء کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے تھے جب حکومت ختم ہوئی تو وہ اشیاء بھی لے کر یہ ترکی آ گئے تو یوں بہت ساری چیزیں صحابہ کرام علی مردوان خود جو ہے وہ دنیا بھر میں پھیلے دنیا بھر میں جو ہے وہ اسلام کو عام کرنے کے لیے انہوں نے سفر کیے اور نبی اکرم علیہ صلاحت السلام سے متعلق نبی اکرم علیہ سات السلام سے وابستہ کوئی چیز کسی کے پاس ہوتی تھی تو وہ اسے اپنے ساتھ رکھنے میں شرف کا سبب سمجھتا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالہ کے پاس نبی اکرم علیہ سلاۃ السلام کا موے مبارک تھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعنہ اس مئ مبارک کو اپنی ٹوپی میں رکھا کرتے تھے اور اس کی برکت سے آپ کو جنگ میں بھی فتح یا بھی نصیب ہوتی تھی تو جو آثار مقدسہ ہیں ان کی اصل موجود ہے مقام ابراہیم اس کی اصل کا ہمیں پتہ دے رہا ہے تابوت سکینہ ان کی اصل کا ہمیں پتہ دے رہا ہے بخاری مسلم کی جو حدیثیں ہیں آثار مقدسہ کے تعلق سے وہ اس کی اصل کے ہمیں پتہ دے رہی ہیں اب بات یہ ہے کہ ہم آثار مقدسہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم انہیں بابرکت سمجھتے ہیں ہم ان کی زیارت کرتے ہیں ہم وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں کہ ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ان چیزوں کو چھوا ہے اور نبی اکرم علیہ سات وسلام کے جسم کے جہاں آثار ہوں گے یقینی طور پر وہ برکت کی جگہ ہوگی یہ ہم اس کے ساتھ آثار مقدسہ کے ساتھ ہمارا سلوک ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جناب آثار مقدسہ کو ہم نے پوجنا شروع کر دیا ہے یا اس کی عبادت کرنا شروع کر دی ہے کوئی مسلمان ایسا تصور نہیں کر سکتا تو اعتدال ہونا چاہیے یہ نہیں کہ جناب ہم اس سے محبت کر رہے ہیں اسے اس دیکھنا پسند کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی زیارت ہم کریں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا کریں لیکن جو ہے وہ نہ جانے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے اگر یہ ایسی بری چیز ہوتی تو مقام ابراہیم آج خانہ کعبہ کے سامنے رکھا ہوا نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ نبی نوالی سات وسلام کے قدموں کے نشان میں اپنے الفاظ میں کہوں گا کہ گویا کہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ دیکھو آثار مقدسہ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے اگلے حصے کے اندر مسجد کے تعلق سے مسجد الحرام شریف کے تعلق سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت سیدنا اسماعیل علا نبینا وعلیہم علی ہمت سلاۃسلام کو ایک حکم دیا وہ حکم یہ دیا کہ مسجد الحرام شریف کو صاف رکھا جائے تاکہ لوگوں کو طواف کرنے میں اعتقاف کرنے میں اور نمازیں پڑھنے میں سہولت ہو تو طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف مسجد الحرام شریف میں ہی ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا لیکن جو اعتقاف ہے اور نمازیں ہیں ہر مسجد میں ہو سکتی ہیں بلکہ اعتقاف تو صرف مسجد میں ہوگا باقی نماز سب جگہ ہو سکتی ہے تو اس آیتم مبارکہ سے ہمیں جہاں پر مسجد الحرام شریف کو صاف رکھنے کا پتا چل رہا ہے وہیں پر ہمیں اس بات کی خبر مل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں عبادت کی جاتی ہے جو جگہ مساجد ہوتی ہیں ان کی صفائی ستھرائی کی پوری ایک اہمیت ہے علماء نے یہاں ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا ہے ایک بڑا نفیس نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے و حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اب مخص... عہد لینے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بیت اللہ کا متولی مقرر کیا انہیں ایک منصب تفویض کیا کہ آپ حضرات بیت اللہ کے متولی ہیں نگہبان ہیں سپرویژن کرنا اس کی صفائی ستھرائی رکھنا آپ حضرات کی ذمہ داری ہے اور آپ کے بعد جو بھی مسجد کا متولی ہوگا یا بیت اللہ کا متولی ہوگا یا کعبے کا متولی ہوگا اس کے ذمے یہ سب چیزیں عائد ہوں گی تو فقہ اسلامی کے اندر ایک کریکٹر ہے اسے کہا جاتا ہے متولی متولی کو دراصل مقرر کرتا ہے وقف کرنے والا مثال کے طور پر کسی شخص نے کوئی جگہ وف کی کہ جناب میں نے یہ جگہ مسجد کے لیے وقف کی اور فلاں شخص اس کا متولی ہوگا ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اہل محلہ ہی کسی کو مسجد کی خدمت کے لیے منتخب کرتے ہیں خاص طور پر وہ مساجد جن کا کوئی متولی مقرر نہیں کیا گیا ہے اور یا جو بہت قدیم ہیں صرف یہی معمول ہوتا ہے کہ اہل علاقہ کسی نہ کسی کو متولی مقرر کر لیتے ہیں متولی کی بھی علماء نے شرائط لکھی ہے کہ متولی کو نیک اور پرہیزگار ہونا چاہیے اسے امین ہونا چاہیے تاکہ وہ مسجد سے متعلق جو ضروری حقوق ہیں ان کا خیال رکھ سکے مسجد کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں مثلا مسجد کا جو چندہ آتا ہے مسجد کی جو دیگر آمدنی ہوتی ہے اس کو اس کے معاملے میں امانت کا مظاہرہ کرنا مسجد کے جو ضروری کام ہیں وہ جو ہے ان, ان کا اہتمام کرنا ہمارے آج کے دور کے اندر ہم اگر ان کاموں کی تفصیل میں جانا چاہیں تو مسجد کے دروازے وقت پر بند ہونا وقت پر کھلنا مسجد کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھانے والوں کا اہتمام کرنا ایسے افراد کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کرنا جو نماز پڑھانے کی شرائط پر پورا اترتے ہوں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی یہ میرے فلاں کا بیٹا ہے میرے فلاں کا بیٹا ہے یہ مسئلے پہ کھڑا ہوگا اس کی کراطے درست نہ ہو وہ نماز کے مسائل نہ جانتا ہو وہ اس کی نماز جو بار بار فاسد ہو جایا کرتی ہو مسائل نہ جاننے کی وجہ سے تو یہ وجہ ترجیح نہیں ہوتی تو اس کے ذمہ مسجد پورا ایک ادارہ ہوتا ہے تو اس جس طرح دیگر اداروں کو چلانے کے لیے مینیجر ہوتے ہیں سپروائزر ہوتے ہیں اسی طریقے سے مسجد کو چلانے کے لیے ایک کریکٹر ہے اس کا نام ہے متولی آ, ہمارے ہاں مسجد کا صدر بھی کہہ دیتے ہیں اور بھی وہ سارے نام ہیں تو خیر صدر اگرچہ کے جدا گانا پس منظر ہے لیکن مسجد کے جو کام ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ متولی کے ذمہ یہ کام ہوتے ہیں کہ وہ مسجد کے جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں تو اس آیت مبارکہ میں مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے مسجد کے تعلق سے ویسے تو بہت سارے فضائل ہیں ایک رسالہ میرا زیر تصنیف ہے العربائین فی عمارت المساجد الخادمین کی مسجد بنانے اور خدمت کرنے والوں کے فضائل اس سے کچھ مواد میں عرض کر رہا ہوں نبی اکرم علیہ صاحب السلام نے مسجد کی صفائی ستھرائی کے کیا فضائل بیان فرمائے ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا جب تم کسی کو مسجد کی خبر گیری کرتے دیکھو جو مسجد کا خیال رکھتا ہے مسجد کے کاموں کو انجام دیتا ہے مسجد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے جب کسی کو مسجد کی خبر گیری کرتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے مسجد وہی آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں اسی طریقے سے ایک اور صابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ صاحب اسلام نے ارشاد فرمایا مسجدیں بناؤ اور ان سے کوڑا کرکٹ صاف کرو جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے گھر بنایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حبشی مرد یا ایک حبشی عورت مسجد میں جھاڑو دیتی تھی اس کا انتقال ہو گیا نبی اکرم علیہ سات السلام نے دریافت کیا تو صحابہ اکرام علی مردوان نے فرمایا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا ہے پیارے آکا علیہ سات السلام نے اشاط فرمایا تم نے مجھے بتایا نہیں اس کا انتقال ہو گیا ہے مجھے اس کی قبر کا پتا بتاؤ پیارے آکا علیہ سات السلام اس کے قبر پر پہنچے اور قبر پر جا کر اس کی جنازہ پڑھی تو علماء نے لکھا کہ یا تو یہ نبی اکرم علیہ صاحب السلام کی خصوصیت تھی کہ آپ نے جو ہے دوبارہ جنازہ پڑھا یا اس کی وجہ یہ تھی کہ جنازہ جو ہے وہ ولی کی اجازت کے بغیر اگر پڑھا گیا ہو تو ولی کا یہ حق ہے وہ دوبارہ پڑھے ولی کی اجازت سے اگر جنازہ ہو جائے تو جنازے میں تکرار نہیں ہوتا جنازہ دوبارہ نہیں پڑھا جاتا لیکن اگر ولی کی اجازت کے بغیر پڑھا گیا ولی کا یہ حق ہے کہ وہ جنازے کو دوبارہ پڑھے نبی اکرم علی سلاسلام بلا شبہ مسلمانوں کے ولی ہیں جب آپ ظاہری حیات سے متصف تھے تو آپ ہی ولی حقیقی تھے اس لیے آپ علیہ ساطو السلام نے جنازہ پڑھا ایک اور روایت میں شاد ہوا مجھ شریف کی روایت ہے نبی اکرم علیہ ساطو السلام نے شاد فرمایا مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے گئے حتّہ کہ وہ کوڑا جسے آدمی مسجد سے نکال دے تو مسجد کی صفائی ستھرائی اور بھی بہت ساری روایتیں میرے پیش نظر ہیں لیکن یہ ہے کہ ٹائم مختصر رہ گیا ہے ایک حدیث آخر میں ابن ماجہ نے روایت کی عادت عائشہ انہا روایت کرتی ہیں نبی اکرم علیہ ساطو السلام نے شاط فرمایا نبی اکرم علیہ سات السلام نے محلوں میں مسجدیں تعمیر کرنے انہیں صاف رکھنے اور ان میں خوشبو لگانے کا حکم دیا تو اس آیت مبارکہ کے آخری حصے میں مساجد یعنی مسجد الحرام شریف کو صاف رکھنے کا صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا گیا اسے پاک رکھنے کا حکم دیا گیا اگرچہ کے مفتصرین نے یہ فرمایا کہ ہاں ایک مراد تو یہ ہے کہ بتوں سے پاک کیا جائے لیکن دوسری مراد یہ بھی ہے کہ ہر طرح کے کوڑے کرکٹ سے مساجد کو نہ صرف مسجد الحرام شریف کو بلکہ تمام مساجد کو صاف کیا جائے اور نبی اکرم علیہ صاط والسلام کی احادیث طیبہ میں مساجد کی صفائی ستھرائی کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئیں چند روایتیں میں نے آپ آزاد کے سامنے بیان کی اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی مسجدیں بنانے مسجدوں کی خدمت کرنے مسجدوں کی توسیع کرنے مسجدوں کی مرمت کرنے مسجدوں سے محبت رکھنے اور مسجدیں آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے امین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم